اور اللہ کی شان ناؤ کے کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے جب تک انہین صاف نہ کے دے کہ کسی چیز سے انہین بچنا ہے بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے